وعلى آله وأصحابه قلص منك وصفاق بحال الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الوجيب بحال الله بسم الله رحيم وعلى الله وأذن في منطاق الحج الله. وفي مقام آخر وأظن الحج والعمرة ان الله ورسوله صدق الله ورسوله لا دلال ولا صدق الرسول والنبي الكريم الامين ان الله وانا الى كتابه يصلون عليه ابي يا نبينا امام صلوا عليه وسلموا تسليما اسلا تو سلا والا رسول سو رکھ مار والا کا سب کا سید آبی بکمار اسلام تم سلا والی سیدی خاتم نبی ہم تو ہمارتا تشریف لیا مسلمان علیکم رحمت اللہ, اللہ علیکم. روحانی بابا قافل، لربار، صدیق صاحب اور عمرہ شریف کو واپسی دی خوشی کے اندر مناقب کیتی ہے خالق کی انہیں عقیدت و محمد معبولیت متاف فرماوے بارگاہ حاضری قبول فرماوے اور ہر مومن مسلمان کو ال کے تعینات ہار بھی حاضری اور مناسبت دنال جس موضوع جناب نہ چیز میں لمبوشائی کرنی ہے اس کا نام ہے حج و عمرہ کے متعلق ترغیب و ترغیب اللہ یعنی حج اور عمرہ شریف کے متعلق اسلام کے اندر ترغیب کس طرح دیتی گئی ہے اور حج اور عمرہ شریف نے آداب اور پورے نہ کرن کی وجہ ڈرایا اسلام اس کیتنا کی بھی ہے حج شریف عمرہ شریف کرنا ادی دی شان اسلام کے اندر کس طرح بیان کیا گیا ہے ان خ خصا سنا ہے اور حج اور عمرہ تقاضے اور آداب اور حج دے لوازمات جا بندہ پورے نہیں کرتا ان اسلام کی تعلیمات میں انہوں اسلام نے کس طرح ججوڑیا ہے یہ خلاصہ جناب نے سامنے پیش کرنا ہے میں تعینات منوں شر بیان کروفی فرماوے آمین اور سن سناو تو بعد یہاں دونوں اسلام دیا مقدس عبادتوں اور عمرہ شریف کیڑی شہر کا نہج اور عمرہ شریف اللہ محبوب اور مقرر بندیا ادا کا نام رب کے کچھ خاص بندے جہاں نے مالک سونے دی خاطر قربانیاں دی تھیا. رب خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا قربانی کائنات نے دیتا ہے یہ دھے وہ کھلوتے نے اتنے <سؤال> سارے مسلمانوں کلوان کا حکم ہو گیا جی وہ ترے نے حکم ہو گیا جیتے ترتیب ہونے جی نے سارے <سؤال> ایمان آیا چاہیے حکم ہوا ہے جھے وہ ترے اتنے ترنا ہے جیت رب دو ماحول بندے تے توڑنا جکر لایا چکر لاؤنا جماز پڑی نماز پڑی ربے دل جلالے مالے کے عبادات دا حکم دیا ہے کرن تو پاکے. عبادات دا حکم کرتا ہے کہ اے جی کرو خود عبادت توپا کے معبود جو ہے عبادت نے معبود نہیں کیتی جانتی ہے وہ خود معبود ہے مخلوق نے اُدھی عبادت کرنی اور قربان جاواز پرجو ایک ہے راپا کے جھوک جانا اس جھکڑ کا عبادت بڑھ جانا سبحان اللہ ربا پیاسا سردی سکڑے ہو گرمیاں بھی تھوڑا جہاں کھل جانا ہے ایک ہے کہ بندے نے نماز پڑی چبلے الح کی ربا کے چوکیا ہے اسے حکم خودا عبادت روزہ عبادت بن گئی کی یہ جاتا لیکن جاوا اور حاج کی خدا اور اور حال بچ رب کر ٹھہرنے تو وہ شان نے لائے تھی نہیں مالی مروا کتوں تک ترنا کے آنا کتوں چل کے جنا کرنا جی بی آجرا اور رباج مت ملکے لوگ نے دی بندیا اور مقام مرتبے دشمنگ نہ رب کاب کی بندی جی اس ملے توڑا لا لے تو اور پانی اللہ اللہ نہیں میں ری جانی رو پسند آئیے اکڑ وجہ کیلیل جب میرے پیسہ حضرت چاہے پریشانی چپ رہے گا چھوڑ دینے کر دینے خلیل تیرا وی چمدا پتر مٹیا تے کیویں ہو سکدا اے مولا سونیا خلیل دے دل وچ محبوب دی محبت کو سرائے کوئی ہوندی نہیں تے تیرا خلیل پتر نال تیری محمد پیار کیوں کردا اے امر ذللال نے فرمایا اے فرشتوں قرآن دی پہلے نمازوں خلیل کے آدم دے ویلے tenni aala maala taala de allah jo peh jaan va tusin nai jande oh kano pata koi nai kus mere khaleel da palia apne puttar nu chammna te rende je kano ki pata eh ho ja lakh ismail is mere khaleel mere ishaare te qurban karde <-tool> <San -tool> مل جلال <سلام> حکومت اللہ پے مہانے فرما سب کے آجا چلے گئے کچھ نہیں لے گئے ربے مل کے لالی نو کی فرمایا خرابی حقیقت چند کے بچاجر مسلمان رستا سمجھی ربل جنگلات لگے ہوں جا کے پہاڑی وہ بھی ساری کٹھی گئی ہے اپنی مردی جا رہے کا حکم ربلی نے سارا میرے رب کا حکم فروایا جی فرمایا ke kalbat baatam mahud subhanallah narae takbeer narae salaam narae tahqeel aur maa haq har sunna subhanallah subhanallah subhanallah اے تو نہیں بڑی. آئے آئے آئے سبحان اللہ قسم کر کے جدوی حاضر پانے گل سنیے ما حکم امرت ابراہیم علیہ السلام سان چی عمل کردیا نے ہر گل کی saada dil to kharchi halal ہر اس فرمایا ہے جس ساتھ یا اندر رب راضی ہے اثر نکا پھٹ فرمان سبحان اللہ بول جا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج آج دوران سے مکمل گئی قربان جاوا پڑھ میں گیڑیاں رنگی نے مولا نے شرپا رب نے جناب والا حج بنا چلے اوپر بھی جناب لاگت بڑا حضرت अल्लाहु तजल्ला के चौबात वीर फरमाए अल्लाह सोना फरमा दे नफ्से नू मिन फकाब इब्राहीम इमाम अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नारे तकबीरे नारे इस्कान اللہ سمجھ آئی ہے رب دے پاک بندیا رب دے پاک بندہ اللہ اللہ اللہ جو تعمیر مقام ابراہیم اللہ سبحان اللہ ابراہیم اسلام جد آیا میںقی کی گل کرنی ہے جو اس ٹکڑا دسنا خلیل نے حج کا ایلانے امر آیا اعلان فرما دِس براد محبوبی تفریح کے لکھا اس بارے ابراہیم علیہ السلام نے موللہ سوڑیا میں مکے کیا مت آیا جناب جی جی گھڑ ہات ہو ساتھ ہوج دے مت تکاڑ یہ بندے سے فرما میری آواز کتوں پڑ جائے گی میں تمکے آل کے اندر اور پوری دنیا کو جانتے پہاڑی پہاڑی نبی ابھی اب کل مرتبہ بنیا پیا مرتبہ کتاباں رکھی نے مستبا بنایا جیسے سرکار کی وجاجت ہوئی ہے اسے بالکل پچھلے پاسے ایک پہاڑ جی آتے نے ابو کو ابھی کون واقع محبوب بیس مہارے بیسے نابے والا مربع پہاری جمار نکلو بلکل سامنے نظر آنجا ہے اوہ اس مہارے جن جن سے محبوب خدا دی انگلی نار سن کو چندے ہویا تھی ایک اوٹا اپر سے ایک ایسر کے جوڑا دی نارے تحقیل نارے دستان نارے جاتا جاتا جو ہے؟ اللہ کے انگلے کا اشارہ ہوئے درجہ لگا پیا توجہ سبھی دل جلال نے فرمایا اے میرے خلیل اس پہار پہ جا. اللہ اپنے پر پہار پہ کے مشرق مغرب شمال چاروں پر اپنے کر اعلان پہاڑے حج کا ایلان کرنا کر. دار ابراہیم علیہ اسلام جلالے کر رہے دا ابراہیم علیہ السلام رب خلیل مکے شریف جب لیا کو بین سے چڑھ کے نہ بے شک اپنے گھر بنا لے ربھی بغیر کچھ آنے والے اے نہیں کہ کوئی نی کا لے تو آخر ہے میتا نہیں کی اپنے والے نسبت ہی نہیں کرتے کر دے اپنے رباہ کرنا اپنے رب کرو سوچو ہی شی نو شمال آؤ شم آؤ بروا چاروں طرف مشرق مگر بھی شمال چاروں طرف اپنا روسے ان رب کے سریر نے برداشت ہے یہ لال بہو کلو مر چوکے والا <سؤال> اچھا بھی نہ انجام رہا تو تو داخل فوجیتو بدھرا رب کے خلیل نے مکہ تل مطرما کے اندر پہاڑ سے پھر کھڑا ہو کے نماز کی تھی نے رب سبحان اللہ سبحان اللہ رب کے پاج خلیل نے کیتی مکر شریف پہاڑ سے سڑکیں فرمایا جہی باپ بچ داں حاجی جڑے روحان روح بولے کی رب دلیل دل فی ال رب فرمایا ایلان اعلان کا مولا کروے سنگ گئے فرمایا تو کارتے سہی دے حاج اللہ اللہ اللہ میں میں مسئلے بڑے نکلتے پہلے اہل سنت میں جماعت قرآن دی. پوری روی زمین دے دیمی مدارے دے دے اس دی حوالے لگتا دیمی کرتا کہ رب خلیل نے سے مر سوچو. مر سوال کرنا کہ نہیں نہیں ہوں اے غلام صدیق صاحب جب ابراہیم علی اسلام نے ایلان کیا کی میری گل اسے روحان کے جہان چڑھ جیسا سی وہ دے رہے ہوں توجہ رب نبی آواز پچھا رہے امتی کہ پچارے پاکستان چار سورتی میں جد امت کی سرکار کو بلا لے سبحان اللہ خدا جی قسم کر کے آنا گنہ گار کی گنہ والا گار پت نصیحت کرنا چاہنا وا جی حجر کرتے بدینا پاگدی نیت جبیت لیتا ہے بولو بولو سرمانے आदरणीय बोल लगे की फरमाए आपके पाणि खोय उत भरे ऐया कोई पाणि खोय उत भरे ऐया आज तो महातीरी ओरे तारे हम पाकी सकारे नार ایک ہوایا پڑھ کے اللہ بڑے یا رسول اللہ کیا گو نائ نی نار موسیا فتوا لگتا چڑھ کے رائت نی رائت بندے نو بلا ہواضر ہونا چاہیے دور والے کرنی شرک ہوتی یا اپنے سلیل تو ہاشیا اب ہی اتنے تعلیم کوئی پاکستان کوئی چین کوئی افغانستان کو جسم جسمی نہیں بڑے روحان کے جہاز کرنا رب جو سال آواز کی ہے ہرک نہیں بڑا سنیا بھی ہے ہرک نہیں بڑھیا جواب نہیں دبا اپنے سورتوں برما نے اپنے حبیب نواب کرد فرمایا سو تم جبھی پو اے محبوب اعلان لال فرماؤ یا یوہن سو اے لوگو یا آیا کھڑا ہے اے لوگو بے شک میں رسول ہوا ہے اللہ کا رسول ہوں نہیں تم تمہاری طرح تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں جب سرکار آیا کریمہ کریما پڑھ کے اعلان کر رہے پڑھ یا سو وہ تو آپ ہے سا دے نہیں اچھا اچھا اس کتاب شامل ہاں کہ نہیں مکے مدینے میں تم سب کی طرف اللہ کر سرکار رسول بن کے آیا اگر غائب نو غائب نو سور والے پکارنا آنا طور سے پکارنا شرک کہ غیروی خدا فرما پہ مکہ مدینہ کتنے پاکستان اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول آ سب کی طرف اللہ ہوں. آیا ہوں نہیں رب شرک کی تعلیم نبی نو دے رہے گا بھی آخو محبوب کلمہ پڑے گا پڑے گا خطاب کرو گیبانہ ختاب کرو کی سب کی طرف اللہ رسول اپنے کوئی ہو جاؤ میری آدت ہے لایا کہ مگر چلی دین نہ سکھایا نہ سمجھا نہ جناب سے سال کیا ابھی صرف ایک چکر کئی پتھر کیوں نے وہ کیڑے کٹتے رہتے ہیں کیڑے بھائی میں پہ منافق کی کرنے ہدایت نہیں کھڑ رہا ہے میرے عقیجے تو کی سستگی کی گل کیا کرتا ہے نہیں کئی ایسے یقین کرو سا روزانہ جو آن جان ہے بن سبن لوگ جی وہ سوچی پی رنگ نے اپنا کرے گا آخر ہاں درل بھی بے وقوف نے سنیا کچھ سارا ساری تو گل کر رہا بھائی آج کرنا سی رب نے اعلان مکے چ کرایا آجیہ نے جواب اپنے اپنی تھان کو دان ہوں غائب سن کے حاضر سن غائب دورو بلانا یا بلا پکارنا شرک سی رب لوگ بلا اپنے خلیل کو شرک کروایا پھر محبوب دیواری آئی محبوب نے فرمایا محبوب اعلان کرو ایو میں تم سب کی طرح اللہ کر رسول بن کے آیا اگر دوروں بلاونا جدا کرنی یا پکارنا الحمد للہ بول چا سبڑا کی آہا حضر اللہ. اللہ. قرمان بچو اور شریف بھی مروہ مقام ابراہیم جب بابوی ولادت <سلام> ہوئیے پر وہ پہاڑی دن سامنے سرکار وہ لگت ہوئیے تلا شریف سامنے جا کے ساری دنیا چاہوں لمبو بے خدا کی ملا جگ ہوئی ہے پیت اللہ شریف چک گیا <تصلاح> میرے مالیال سرکار نے یہ بیان کروایا جدو شریف لے گئے مکا شریف جو گئی آپ فرما دیتے हैलो शहर का रोज़ा देखो आ जियो आए शहर का रोज़ा देखो अरे ताकतो देख चुके अब्दुल अल्लाह का रोज़ा देखो چند دن پہ کرونا سی کرونا اصل سے کرونا کار سی جی لوکل کرونا بنایا ہاں مسلو ہی کرونا سی آ سعودیہ تھوڑی جی ادھر کرونا کی ہے. کرونا چل رہا ہے امریکہ اشارہ کرنے دروازے کھل جائے بند ہو جی اصل سبب کی سی اسے حاضری ہوئی ہے اور بیت اللہ شریف جا دا تواب کرنا ہے جا سلام کرنا ہے توجہ اجرے کرنا جات جی کے نی کرنے بولنا توجہ نہیں کی کیا <سؤال> نار آج حضرت سرکار کی میں لگا وا جم شریف ہے گئے نے توجہ فرما دور جی مبارک لا لی جی اتار لئی ننگے پیری چل پائے اور سہارا مدینہ سہارا مدینہ آ گیا کنگا پڑ گیا حدرت اثر تین انہیں مولوی سمجھا مشہور ہوگی جگ لو پتا لگے ابھی بھی جمے مشہور خدا رسول <سؤال> رب رسول مام سنت نسبت مدینے والے محبوب نا نسبت نہیں او سجدی بڑا بھی تصبر کیا نا نے اج دنیا حسرت والی جلدی ہے نام مبارک نوری ہوندی اوایا کیا اقبال او پٹھے وقت زہری والے نہیں سمجھ اਉجدی پیر داریاں نو بڑا سوکھ ہے بننا سہیلی پر بڑا پوڑی پھر ہو کے سنی بنتا حرت جان بنتا اللہ حضرت سن د میرے کندا پیریا اپنے چھا لیا پتا ہے مل سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم جس دن پہاڑ گئے ہو سکے بچا دیے چندے نو کتاب کر دیا کی فرما دے آدے آدھے سار سنڈے نو کہ اے سارے سہارا نبی آ میرے کنڈیا नारे नारा नारा नारे तहरे سہارا جہڈیا تری میرے پیر تمیر کرنا پرتنا کہڑا ہی جا تا پیا کہ جہاں اشتہار کے ذریعے رول رہا میں پوچھنا سرکار تے. مدینے کھانے مدینے بولتا نہیں یار Hmm! ایک نام روڈی کرتے ہیں سنر صحیح ادب والے گل آئی نا یہ کو کوتوا آیا حضور دو سکیا بہنوں نے ایک پردے والی ایک بے پردا میں آخری فتوا سنانے لگا مردہ کر کے آخری فتوا لگتا آخری فتوا سوال آیا جی سکی بہن پردے والی ہے جی سکی بہن بے پردا ہے کیا اسے پردہ بہن تو اس پردے نو پردہ کرنا چاہیے محمد پتا میں شامی لکھا ہے کہ اے پرجا اوارہ ہے رب دے سامنے نہیں ہونا چاہیے دا اے پیغام دی ویکھ غیرت والا کینو کیڑے پاسوں مل رہے ہیں ایک او گل ہوئی توجہ فرما اے کو بلے ایک ہو لوگ نہیں تیریاں میرییاں انسانوں کڑیاں وچ چھلانگ اجا تا پھر اوندے دل تے وی چلاں دے نالے تے مناون دے لے اے اولے تیرے تیری میری تیری دی عزت دی حفاظت کر لے اللہ بندوری چل دی کونا اللہ حضرت دا وارث کونا اللہ حضرت دا مغاوضے سردار خدا دی قسم کر کے اتا اللہ حضرت دا نام استعمال کرنا سوکھر پر نکرے رواد تے گل سو اللہ چل جان نال نہیں بلدی گل چلنا اللہ سبحان اللہ اور بول سبحان اللہ سبحان اللہ تو علامات رحمت علی هدیکری کری کری گل دسا اے ر식이 کری کری نو خاص نہیں کری دسا جدو اپ اگری دی گل ہے اپ نے فرمایا ہرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا سبحان اللہ کنڈے کی گل آئی تو کنڈے اے جگہ نرمے اتنے بے ادبی ہوئی چلن نہیں میرا پیاسی دا پیر بھی رکھنا بے ادبی پرسوں نے چوڑی کہہ سکتے جہاں بے ادبیاں پلنگے امام پے سننے کوئی پتوا उनको एक सलाम ले सुदा फरमा देले अर मकीर सनी और खत्म रख के तलना कर अर मकीर सनी खत्म रख के तलना अरे हर कहां आ है ओ जान वाले प्राण कहां चले मक्का मदीना जा वाले हो सकी دپائر نہ رکھیں سر کے جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجان توجہ فرما سرکار دے درد دی ہر دی ایک گل سن کے اگے جاناں توجہ فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریں ور حاضری اوہ کہہ دیا توجہ رکھاں سجدہ ناں ناں تقریباً ساڈے بارہ تیرہ سوسار دعا کرنی شریف ولے منہ نہیں کرنا روز والے دعا کرنی جانے چڑتے ولدے پرواز ہوں جام میں مالک رضی اللہ شریف دے شروع امام تقریباً بارہ سال بارہ سو سال آج کے سوال مالک اللہ تو روزے کا بھی نام اللہ ہم استقبل اللہ کی رسول اللہ فرمایا ہم رسول اللہ میں جب دعا کرا کہ منہ بے کرا یا رسول اللہ ول کر جواب سن آپ نے فرمایا پکایا فرمایا وسیلت ابھی کا آدم علیہ السلام اِل تعالیٰ والے سال پہلے सुभान अल्लाह ओ सरदार तू क्यों है रे सुभान अल्लाह अल्लाह اللہ نے بریلی تو پہ ماں مالک بریلوی یہ بریلی چ پیدا ہوئے مدینہ شریف پیدا ہوئے یہ دو سال پہلے عقیدہ دستیاب مالک نے فرمایا خالی سات دل ہو کے سرکار دے. رونے دے والے من کر کے دو کلو فرمایا اپنی بارگاہ گا اور کسی نے سچ آئے جس بھی کسم کر کے دلیل بھی دن کر کے آپ نے فرمایا اپنے پاپران فرما دے محبوب اگر تم اپنی جانا چلم کر لو <تصف> گاہر تن کرے ہو جائے بابو قدم اللہ کیا محلہ سنیا تو پاکستان معافی نہیں پاکستان ہی تو نہیں سنتا کے در دع کیوں جاتے ہو لم سہی کر دی بند کیا جا رہا پیر پٹھان تک نہیں پہنچ سکتے مار گال بول سالوا شاید نے بڑا سونا نقشہ بیان بارگاہ گیا معافی فرمایا شرط ہو رہے کہ لگے یہودیاں کر کے یہودیاں کٹ کے لایا حبیب محبوب بھی اللہ تعالیٰ لیوز. ضرور ضرور بہت زیادہ اور قبول کرنا رحم کرا پاؤن بھی ہر کسی نے انہیں نقشہ ہی کیتا ہے اکے کر لے اللہ بہت ساری لیکن دیا کر توجہ پاک صلی اللہ تو من ہے چند روایات سنو حدیث باہر چک کے لوگ کتاب سنا ضروری سمجھنا چند گلا فرمایا من حج ہے اللہ کہ چشتیاں دیتا خیال جڑے ننگے روڑی سارے اجازت ہے نا میل تھوڑا تھوڑا سا چلو سرکار نے فرمایا شرط رب پہ ربا واسطے آٹا میم آخ جڑے بندیا وہ معاف نہیں ہونا بندیا ہاتھ دینے پینے رب نے میرے ہاتھ میں ناج واپس آ جے جمنا اللہ اللہ, اللہ! اللہ! سرکار نے فرمایا کرا جگا فرماؤ میرے امریک کرو اس واسطے والو یہ فرما نے ادار جیری ملاقات ہو سلام کر وصافي او بلند المصافكر عمل لا ومرحو قل ارض کر سبحان الله اج پاک تیرے اب زندہ کرے قد لا آج در دس لوگوں کو پہلے پہلے قسم خدا نے تو فرقے کا بڑا ڈاجا رد کرتا ہے جس گز جماعتوں فرکے جہرے منہ دعا جی گلا ہو جا گل محبوب کے در سے آ جاؤ وسیلے دعا کرو بولتے نہیں پھرا سفا مرد کی ساری یہ سارے کام کہتے رب تو نہیں رب نے بندے جڑے رب نے حج سے نے کے شیتانوے مروائے کنکری حاضری مارد کہ نہیں مارتا شملہ حاجی صاحب نو دسیا گیا ہے نہیں نہیںکری شکل بھی سارے کو مرگو بچی سکول سب پار کے پروفیسر کو شیٹان آ کے جی صاحب جان د شانے ہاجی جی پچھانو تو سی ہاجی صاحب نے جھے آ کے کافر دی تعلیم تحریب نہ سے لباس شکل و صورت نا سوچو से से चंगा लगता पुत्र पेंड कवाई बैठा है इतने पाकिस्तान जाओ <laughs> اے اے اے اے مار لو راج کے لایا جی اس جڑی جماعت انہوں بھی حاج دیتا ہے سبق دے رب بچے مروائے بچے مارے بھائی اگو روکیا انگو شانب بڑے وہ دھی پتر نہیں دینا جا راوٹ بنے دے ح میرے مولا نے حاجی حاضی یاد رہے ہاجی اتنے لوگ زمین سے کب گا کر مال حرام کرنا کیوں؟ کیوں؟ oh, ضروری ہے سنا دیا حدیث روایت کرتے رہے حضرت اللہ رہو روایت کر رہے جا کے مولا تیرے حکم کی جان آتے ہاں دیرا لب کی طرف جگہ سر چل لا لگ نہیں جو کا فرقوں فرقوں جو مقبول جو حلال قبول حیل ہونا چند کتاب ہے मेरे हाथ जिले छेद तक चाली हजार जी हम रिवायत कर रहा था इंडा है वे गंजलो माली जिल नंबर पंच सफा नंबर एक सौ सफा नंबर बारह بارہ روایت میں مسئلہ ہے نو مریض آئے ہاں جنہوں نے نامے والی دوائی دے تو سخت بھی دے دے چل جاتے میں فرمایا ہزش کہ کوئی حرام پیسہ لے کے حج کر در مولا دی مارکا بھی دس دبا ل اللہ حکم میںاضر مولا رب کی طرف تو آدھے لال نہیں نہیں ولا صادت کوئی میری گل کا جواب دیا جی میں فتوا تگا جا مومن ہوں دل مفتی ہوں کسی کہ مدرسے کا نہیں پڑے کہ فتوا دیئے پر کم از کم جی دل ایمان ہے نا منافت نہیں بھری ہوئی ہے سچی گل کرنی ہاتھ وہ میرے خلاف جائے میرے پیروں کے پیر بھائی کے خلاف جائے میرے ماں پیو کے خلاف جائے برا خلاف جائے خلاف جائے سارے <سؤال> بہت سارے لوگ نے کوئی پیرا کی پوجا کر رہا ہے کوئی اپنے استاد کی پوجا کر رہا ہے کوئی جناب والا کوجا کر رہا ہے نہیں سنگا منہ خدا جی کے سی پنڈ دیہات رکھیے حیران بھی بتا سارے کام کے اسلام والے نے اج کے سارے اسلام بھی پورے نے جب لبا رب نو آخر آپ رباب کی آدھ لال لا میں ایک اور دسا تو ایسی عدالتوں نے جنہ کے حکم سے کا نہ آخر وہ فوریا چلو <S damp sectaına> گھر اگر کوئی بندہ لبائک اللہ لبائک تو آچے ڈیڈو رب کی شریعت چلن دا ارادہ وہ بندہ روکا کر کے آ نہیں تو رکھو بندہ رب نو آخی جائے لبا جی اللہ ہوں لبا اللہ میں ہاضر اللہ میں ہاضر رب کا حکم ہے اپنی رب رب سوچو جاوے رب نو آخ لا ہمن اللہ میں سے سے پارے اللہ لبا ملا اللہ شرط آئی بھی نہ لائی کھلا چھٹے ہی نہ رب دن بجائے لکیرا ماری جائے دس پیسا نہیں بندہ خدا کی قسم کر کے آنا جاتا گھروں نکلے نا ہاتھ عمرے سے سوچ کے نکلے کہ میں کہڑی بارگاہ نکلے بارگاہ رب نو لباخ مناسبت نہ ڈیٹو آ میںب میری زندگی افمین کری میرا نقشہ پیش کرے پاسوان کے دستکوں پہ اور میری تھی اے ٹی وی کی بندہ لمبا کا کیا کہ میں ہار ہوں تے ہر ہاں حکم سے چلنے ہاضر ہوں میں حجلک چکیا دسو یہ جیڑی رب کی آواز را وہی سرکار کی رضا ہے کہ بولو بولو بولو حضرت آل حضرت اج کے سارے رے بات پورے سن بہ دیا ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੈ ਲਗ ਫੰਦਾ ਦਾ ਲਾਲਪਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾ ਖਦਾ ਅੱਲਾ ਲਪਈ ਰੱਬ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਲਪਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਹਿੰਦ ਤੁਰਮ ਹੋਵੇ ਲਪਈ ਨੂੰ ਖਾਬਤ ਕਰੋ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ اے حضرات سرن ہو گئے اللہ کو جو اکھے لبہی کریے رسول اللہ لبلا حدیث ہوئی جگر دل دس رب دے اسوارو جے تیری لمبائی کرم پر مارو اللہ نالے نالے تسی نالے رسانا نالے جو ہےارے جی منافتہ تو نہیں چل رہی کی کیا سرکار دو ہاتھ بن کے تھوڑے اللہ رسولہ بہبو باہر شاہ روشن رسو بلہ آخر ابھی گواہ دے تھی اللہ رسول رسولو اللہ ہو کیا بولو اللہ بھی جانتا ہے کہ تھی اللہ درف بولو اللہ ہوتی ہے مولا سامنے آمنے تو بیٹھے نے ابھی کہوا دینے تو تیسرے اللہ کا رسول ہو رب سونے پھر کی جھوٹے نے رب فرمایا کہہ رہے ہیں تو پھر میرے نبو چل دے رسول ہو سامنے بیٹھ کے لیکن فرماندہ بابو منافر اللہ کافی رویرا نے بنا دام کی خوشبری دے کا مدد لینتے ہیں کبھی ਯੋ ਅੱਲਾਹ ਇਹ تیاریاں اس کا پلان محبوبہ یہ مومن نے سامنے بہ کے آئے چودہ سو سال بعد دام کرے پرفرانٹا تعلیم تلاش نے کیا پندرہ سو سال بعد والے رب موما پاڑا جگتا کوئی بنتا میں جہاز کا ڈرائیور ہوں جی میں بن سکی ہوں نا سوبانی تو میں جہاز کا سے بن گیا پاک میں ڈائ ڈرائیور باؤ تتا ہی نہ ہوئی بریک کہڑی کلک کہڑا گیئر پول کھولنا ہے کہ نہیں کھولنا اسی واسطے عاشق آشق محب سارے بڑے شریعت شریف سے شریف بڑی تالیمات <سؤال> نے بندہ بڑا کچھ ایئرپورٹ میں رب کے گھر جب آ لپائی کلا ہوا لگائی منافک نہ بنی بلکہ اس نظریے میری جھی تیرے قرآن چکر لے کے پتر بھی تیرے قرآن چکر بات فروس <سؤال> راتی سربا دوست کر دیکھنے سلطان سر پودے میں آش اکن من राजी हो त सच तो तेरे ओ ओ सच तो तेरे ओ तू कृता हो मेरे कान्हा सच ओ ओ सच तो hosay hosay asbi na de bela peh le la la la la la la la la